ما ضل وما تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں